یہ oh, yeah. <laughs> من يهديه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أَمَّا بَعْدُ فعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تموتم إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا وفكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتاء نون به الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسنش لكم أعمالكم ويغفر لكم ملوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز خوزا عزيما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 وكل ملالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا نفر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم, وعلى ربهم يتوكلون أولا يَوْمَ خُرُوجِهِ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيمَ تَلَامٍ مَجِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله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 اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما خليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد لوی موال بوی دید تاریفات اللہ صبح نہ ہوتا کے لیے لاتا دادر سلام سید المرسرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رسمتے ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر محکرم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں آج معاشرے میں ہر انسان خصوصاً مذہبی ذہن رکھنے والا انسان اہل حق کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اہل شک کو تلاش کر کے ان کی صفوں میں شامل ہو جاؤں تاکہ کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ نہ ہوا مجھے انبیاء کے پرچم تلے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں اہل حق کی کچھ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں اس پر ان شاء اللہ تعالی گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے یہ صورت انفال ہے ابتدائی آیات کے اندر بھی اللہ نے مومنین جو حقہ ہے اہل حق ہیں ان کی نشانیاں گنوائی ہیں اور صورت انصال کے آخر میں بھی آخری رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی نشانیاں گنوائی ہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے ان آیات تفاصیر کے ذریعے تفسیر تفصیرتن کثیر کے ذریعے تحصیر الرحمان کے ذریعے تفیم القرآن کے ذریعے اور اسی طرح مختلف تفاثیر کے ذریعے آپ ان کی وضاحت اور ڈیٹیل پڑھیں انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا مختصر میں آپ کے سامنے ان نشانیوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی نشانیاں بیان کرنے سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے ان عمل اور دوسری آیت کے اقتدار میں بیان کیا ہے ولدینہ آ منو یعنی ایمان کا تذکرہ کیا ہے اہل حقی نشانیوں سے پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ایمان سیکھنا پڑے گا اگر ایمان سیکھ لیا تو پھر ساری کی ساری یہ نشانیاں فائدہ دیں گے اور اگر ایمان نہ سیکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے ہاں اکثر مزاج ہے علما کے یہاں دو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے مسائل اور فضائل کے اوپر اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ دینا چاہیے مسائل کیونکہ مسلم معاشرے کی ضرورت ہے اور فضائل لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ترغیب ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ہمیں ایمان کا سبق نہیں آتا تو نہ ہمیں فضائل فائدہ دیں گے اور نہ مسائل فائدہ دیں گے جب تک کہ ہمیں ایمان کا پتہ نہیں ہے یعنی ایمان جو ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے ایمان کیا ہے کس کو کہتے ہیں ہمارے اکثر بھائیوں سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے تو وہ آمن تو بلّہ و ملائی کہتی ہے یہ سنا تو دیتے ہیں لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آمن تو بلّا ہے کیا تو یہاں آ کے بریک لگ جاتی ہے جبکہ یہ تو مسلم ہے اسے تو دو ٹوک الفاظ میں فرا فر سنا دینا چاہیے بھائی ایمان یہ ہے ایمان باللہ یہ ہے ایمان بالرسول یہ ہے ایمان بالملائکہ یہ ہے بالکتاب یہ ہے آخرت یہ ہے تقدیر یہ ہے لیکن نہیں اس سے یہ خالی ایمان کی معلومات ہی نہیں ہے اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا ایسے امال بھی موجود ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اب رمضان و مبارک ان آ رہا ہے اللہ تعالی ہمارے نصیب میں کر دے بہت سارے بھائی سوال کریں گے کہ رمضان کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے سوال اور اسی طرح بزر ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے نماز ٹوٹ جاتی ہے کن چیزوں سے یہ بھی پوچھنا چاہیے یعنی ان چیزوں کی ہمیں فکر ہے امان کی لیکن ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب کاری صاحب عالم صاحب ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ ہے ایمان کی ہمیں فکر نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی امال کرنے کا حکم دیا پہلے ایمان کی شرط لگا دی ان اللہ زیرہ آمانو وہ عامل السالیہ آمانو پہلے ایمان پھر عملے صالح ہوگا جب ایمان کا ہی نہیں پتا تو عملے صالح یہ کرتا رہے لاکھ ماتھے اپنے رگڑتا رہے نوافل پڑھتا رہے اگر دوسری طرف ایمان ختم ہو چکا ہے اس کا ایسے امال کر رہا ہے تو اس کی نمازیں اور روزہ اس کو فائدہ نہیں دیں گی اس کی زکاتے اور حجیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی اس لیے ایمان باللہ سیکھیے ایمان بل ملائکہ ایمان بال رسول سیکھیے آخرت پر ایمان سیکھیے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا ایمان یہ سیکھیے اس کے بعد آگے امال فضائل اور مسائل سیکھیے تو اس لیے اللہ نے اہل حق ہاں کی نشانیاں گنوانے سے پہلے اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ یہ جو اللہ خطاب فرما رہے ہیں یہ اہل ایمان سے ہے جو ایمان کے متعلق جانتے اور جو ایمان کے متعلق نہیں جانتا وہ بےچارہ فکر کرے تو سب سے پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے این حق کی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ایزاد کے اللہ وزیر پہلی نشانی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کا ذکر پیش کیا جاتا ہے یعنی قرآن کریم کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل مت جاتی اگر آگ اور عذاب اور جہنم کی آج تو رونے لگتا ہے اور اگر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو یہ خوش ہونے لگتا ہے یہ اہل حقہ کی پہلی نشانی لیکن آج قرآن ہم پہ پڑا جاتا ہے عذاب کی آیتیں ہم پہ پڑھی جاتی ہیں لیکن ایک ایک پرسینٹ بھی ہمارے دلوں پہ آج آیتیں اثر نہیں کر رہی میرے بھائی فکر کیجیے اللہ کے لیے فکر کیجیے کہ اس دل کے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر کہ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ فرمائے لو ام زم حاض ال قرآن آلہ جب خاص من خشیت اللہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے یہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور یہ چھوٹا سا دو انچ کا یہ دل اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا فکر کر لو میرے بھائی اللہ تو فرمائے اہل کی پہلی نشانی یہی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر وہ عذاب کی آیتیں ہو وہ نعمتوں کی آیتیں ہو یا مسلمانوں کے مسائل کی آیتیں ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کی آیتیں ہو تو ان کے دل فورن تڑپتے ہیں کہ ہائے کاش میں بھی یہ عمل کر لیتا یہ کہلی نشانگاہ لے حقہ کی اللہ اکبر کبیر آج مسلم نوجوان کہاں چلا گئی اس کے دل پہ کیا اثر کر رہا ہے کبھی سوچا آپ یہ شرط ہمارے بھائی نوجوان داڑیاں رکھ کے پہلی صفوں میں آ جاتے ہیں الحمد لیکن آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ گلی بازاروں میں ہمارے نوجوان بھائی پھر رہے ہیں یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہمارے بھائی کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے کہ ان کے دلوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا بلکہ خبیص لوگوں کے گانے بڑا اثر کرتا اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کیا نقطہ لگ جاتا ہے پھر دوسرا لگتا ہے لگتا ہے حتیٰ کہ اس قدر گنےگار ہوتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر قرآن پڑھو حدیث پڑھو اس پہ اثر نہیں کرتا اس نوجوان کو پکڑیے لائیے اللہ کے در پر اس کے دلوں کا سنگ اتارنے کا اسے طریقہ سکھائیے رب کا قرآن اسے پڑھائیے نبی کے فرامین پڑھائیے مسلمانوں کے حالات اس کے سامنے رکھو مسلم تم کہاں جاؤ اللہ اکبر کبیر دوسری نشانیاں الحقہ کی فرمایا ازا تولیت عالیہم آیات ہو زادت کہ جب ان کے اوپر اللہ کے احکامات یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا اضاطلیت عالیہم آیات آیات نشانیت لفظی ترجمے سے لیکن اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب بھی ان کے اوپر اللہ کے احکامات پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں آج دنیا کے اندر مزاج کے خلاف ہے یہ بات دنیا چیخ رہی ہے آگ کفر رو رہا ہے کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں بہت ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے زانی کو سنسار اور قتل کیا جاتا ہے شادی شدہ کو بہت بڑا ظلم ہے اللہ اکبر کبیر اس کو ظلم قرار دیتے ہیں کفر لیکن اہل ایمان اس کے بدلے میں جبکہ یہ مزاج اس بات کو نہیں مانتا دل نہیں مانتا تکلیف ہوتی ہے کسی کا خون نکلتے ہوئے دیکھ لیکن کیا یہ اللہ کی آیتیں جب آتی ہیں اللہ فرماتے اہل حق کا یہ نشانی اہل حق کی کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے ہمارے مزاج کے خلاف صحیح ہماری خواہشوں کے خلاف صحیح ہماری سوچوں کے خلاف صحیح لیکن یہ اللہ کا حکم ہے سمے نہ ہوا ہم نے اپنے ساؤں پہ سجا یہ اہل حق کی نشانی کہ جب ان پر اللہ کے احکامات پیش کیے جاتے ہیں ایمان بڑھ جاتا اور ایمان جو ہے بڑھنا اور گھٹنا یہ آلو سننا و جماعت کا کیدا ہے یہ قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے ایمان کوئی جامد کوئی دلط نہیں ہے کہ جو ایک جگہ جم گیا پھر ہلتا نہیں ہے یہ بھی اصلاح کر لینی چاہیے ہمارے بھائیوں کو کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اللہ نے بے شمار آیتوں کے اندر بیان کیا اسی طرح اس شاید میں بیان کیا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں زیادہ تم ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر کبھی تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ مسلمانوں کا قرآن اور سنت کا قیدا ہے تو دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی اہل حق کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے یہ دو نشانی ابھیان اور تیسری نشانی یہ ایک ہی عیت میں پاڑ رہا ہوں تیسری نشانی کیا بیان کی واہ اور اب بھی اللہ وقت بہت اہم نشانی بہت اہم نشانی ہے آج کے دور میں بھی اور ہر دور کے اندر یہ الحق کی تیسری نشانی وہ اپنے رب پہ تبکل کرتے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں انہیں کسی پہ کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان گھر سے نکلتا ہے نا جامع ترویدی میں عدیث تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے کیا پڑھے بسم اللہ علی اللہ توکل تو اللہ کو اللہ بل فرمایا جب یہ بندہ گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ تیرے نام پہ توکل کیے ہوئے نکل رہا ہو یہ اللہ تو ہی نیکی کی توفیق دے سکتا ہے برائی سے بچنے کی توفیق دے سکتا ہے اللہ تیرے توکل پہ نکل رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ باہر نکلتا ہے تو شیطان آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو اس تب کیا بگاڑے گا کہے گا کیوں میں اس کا بگاڑوں دوسرا شیتان کیسے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سک کیونکہ اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اللہ نے اسے مورے ہدایت میں چلا دیا ہے اب ساری دنیا کی شیطانیت مل کے آ جائے اس بندے کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو حملہ کر سکتی اللہ ہوا یعنی گھر سے نکلا اللہ کے بروج اللہ پہ توکل کر کے گھر سے نکل ہر معاملے کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توقل کرے کس کے اوپر صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک کلمہ حسب اللہ نے امن وکیل نے امن مولا ون امن نصیر یہ کلمہ سب سے پہلے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا اللہ اکبر. اور کس وقت پڑھا تھا آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ساری قوم دشمن ہو گئی سارے کے سارے دشمن ہو گئے کھڑے ہو گئے. سگا پاپی ساتھ چھوڑ گیا کوئی ساتھ نہیں ہے کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں وہ بڑا سچا سلام نالا ابراہیم سلام و ابراہیم کے وقت. اللہ ہو اور بندے کو اگر کوئی حوصلہ دینے والا ہو تو اللہ کی قسم بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا کوئی پہاڑ بھی سامنے آ جائے تو اس کو توڑ دیتا ہے لیکن جب بندہ ہی اکیلا ہو اس کو کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو تو اللہ ہی بڑا مشکل ہے مسائل کا مقابلہ کرنا یا ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے نمرود اینڈ کمپنی ساری کی ساری کھڑی ہوئی مان جا ابراہیم ہمارے احکامات مان جا کہ نہیں, نہیں میں تم سب سے بڑی اپنے قوم سے بھی بری اپنے والدین سے بھی بری سب کو میں بڑی میں ان سب سے بڑی وہ ہو، ذمہ ہوں اللہ ہو اکبر تمہارے آکام نہیں ایک اللہ کا حکم مانوں گا اسی کی پرستش اور عبادت کروں گا اٹھا کے منجلی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے آگ کے اندر جو کئی ماہ جلانے کے بعد اس کو سلگایا گیا اس کے اندر جب ابراہیم گرتے ہیں عقیدہ سکھا دیا اللہ اکبر یہ ٹیسٹ تھا اتنا زبردست ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام پہلے پوزیشن تھی. سو بٹا چکا مارکس حاصل کر کے اللہ کے یہاں پاس ہو گئے جیسے آگ کے اندر گرتے ہیں اور زبان سے کیا ادا کرتے ہیں حسلم اللہ ہونے والی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے وہی بہتر بہترکار جاتا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دوسری مرتبہ ابراہیم کے بعد کسی نے یہ جملہ ادا نہیں کیا ابراہیم کے بعد اگر ادا کیا تو محمد رسول اللہ نے کب ادا کیا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا جملہ کب فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال لهم الناس ان الناس قد لكم اللہ دیناس اناس قد جماخ فضادہ ایمانا مقال حسب اللہ اللہ جب محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کے نکلے مقابلے میں بہت بڑا دشمن ہے بہت بڑا دشمن طاقتور دشمن تلواریں نیدے ان کے پاس ہے سواریاں ان کے پاس ہے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور یہ نہتے چند لوگ لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں دشمن بہت بڑا ہے مسلمان کمزور ہے لوگ کیا کہنے لگے سارے کے سارے لوگ کہنے لگے اور ڈر جاؤ مسلمانوں ان سے یہ ساری دنیا کے اہل کو ہو کے آگے ڈر جاؤ ان سے آگے سے مسلمانوں نے کیا جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو امرحیم نے دیا تھا اللہ والوکیل میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے ہم تدادوں سے ڈرا کرتے تادوں تا سے تو کافی ڈرے ہم کیوں ڈرے ایل ایمان نہیں ڈرا کرتے اللہ ع شام کی سرحد کے اوپر شام کی سرحد کے اوپر ایک لاکھ ایک لاکھ رومی اکٹھے ہو ایک لاکھ کے قریب اور بڑی ہی طاقت کے ساتھ اور یارو اپنے ایمان اپ ڈیٹ کرو ان کو بڑھاؤ یہ امریکہ اریقہ کچھ نہیں ہے یہ نیٹو یہ فلاں یہ فلاں کچھ نہیں ہوا کر جب اہل ایمان ٹکرایا کرتے ہیں وہ اللہ ہی پاش پاس کر کے رکھ ایک لاکھ عیسائی اکٹھے ہو گئے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا اللہ حال نبی علیہ السلاط والسلام خود نہیں گئے اس جنگ کے اندر کتنے مجاہدین مقابلے میں تھے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صرف تین ہزار صرف تین ہزار نکل کھڑے ہوئے مدینے کے منافق خوش مکے کے مزے خوش دائیں بائیں کی ساری تاکیں خوش کہ یہ تین ہزار ہیں یہ مارے جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب اسلام کا نام ختم ہو جائے گا محمد کی نبوت ختم ہو جائے گی سارے بڑے خوش یہ تین ہزار ٹوٹی فوٹی تلواریں لے کے اللہ اکبر وہ میں تو ہوں جس نے اللہ پہ توکل کر رہی ہے. اللہ اسے کافی ہو جاتا یہ اللہ کے بھروسے پہ چلے گئے لوگ دیکھ رہے سارے کے سارا جو میڈیا تھا اس وقت کا ہر کوئی الرٹ ہو گیا है. کیمرے فوکس جسو ایرد گرد گھومنے لگے کہ آج مسلمان قتل ہو جائیں گے है. تین ہزار مطلب کیا ایک اور تینتیس کا مقابلہ ایک اور تینتیس کا مقابلہ یہ لے توحید عید وہ لے شرک مقابلہ ہو اللہ ہو جب شام کی سرحد پہلے تو عید پہنچ گئے عیسائی بڑے خوش تھے کیسر میں اس نے ایک بھائی کو کمانڈر بنا کے دیا کہ قتل کریں نا مسلمان کوئی زندہ باد سے نہ جائے ایک بار مقابلہ تینتیس اللہ ہو اکبر کبیرہ مقابلہ ہوا ساری دنیا کے کافروں کو منہ کی کھانا پڑی جب ان کو یہ بڑھ ملی کہ کیسا کا بھائی بھی قتل ہو گیا ایک لاکھ ایسائی سارے قتل ہو جائے سارے مارے گئے کوئی ایک بھی نہ بچا سارے قتل ہو گئے اللہ اکبر کاپروں کا میڈیا کہاں اٹھا یہ کیا ہو گیا اور یہ سینتالیس سینتیس ممالک آئے تھے وہ کالی پگڑیوں والے چاند لو ٹوٹی پدو پھوٹی پدوکے اور وہ رشین سے के ہوئی فورٹی سیون کے ساتھ تباہی ہوگا ساری مارے اللہ یہ کیا مسئلہ تھا اور था یہی تھا وہ الام یا وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے تھے اور یہ سبق ان کے محمد نے ان کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے اس کے بعد دوسری جنگ جانگل تھی غزوہ تبو اس کے اندر نبی علیہ السلام تین تیس ہزار مجاہدین کو لے کے گئے تھے میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا واپس آ رہے صحیح ہیں صحیح بخاری کے واقعہ درج واپس آ رہے راستے کے اندر مجاہدین تھکے ہوئے ہیں کیونکہ پاؤں میں جوتیاں نے ایک گرمی شدید تھی اور اس قدر بھی ڈھال ہو چکے تھے بغیر مقابلے کے اللہ نے پتا دے دی تھی اللہ اکبر کبیر واپسی پہ آئے کچھ ببول کے دراست لگے ہوئے تھے سر سبز و شداب صاحبہ نے اللہ کے رسول بڑا تھا گے تھوڑا سا آرام کرنے دیجیے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو جاؤ ریسٹ کرو ریسٹ کرو, ریس کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحبہ اپنے اپنی ٹولیوں کے اندر لیٹ گئے سو گئے خود محمد بھی سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلوار درخت پر لٹکا دی لٹکانے کے بعد ایک کافر دیہاتی آگے بڑھتا ہے اسے نہیں پتا یہ کون ہے اللہ اکبر اس نے تلوار اٹھائی اور ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوکا دیا اٹھو نبی علیہ السلام بالکل باعتماد پر سکون اٹھ کے بیٹھ اللہ عباد مشن بہت بڑا تھا اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حوصلہ بھی دیا تھا بڑی تسلی سے بیٹھ پتہ ہے دشمن کے پاس تلوار میں نہیں ہٹتا ہوں بڑے اعتماد سے بیٹھ اور دیکھو اپنے نبی کا تو دیکھو, دیکھو اس سمت کا تو دیکھو اس سمت کا توکل بیس روپئے ہانڈی کے اوپر ہے پچاس لاکھ ایک کروڑ کی کوٹھی بنائیں گے اوپر بیس روپئے کی ہانڈی لا کے کہیں گے یہ ہانڈی ہمیں نظر باد سے بچا رہی اور اپنے نبی کا تو دیکھو اور اپنا توکل دیکھو سلا کی گاڑی اور پرانا چتر کا گاڑی کے آگے باندھا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظر بات سے بچاتا ہے اپنا تو دیکھو میری ماں اور اللہ سے رو رو کے بیٹے مانگتی ہے اور بیٹا جب اللہ دے دیتا ہے تو نظرے باد سے بچانے کے لیے اس کے سینے پہ کراس سلیب کا نشان بنا دے تمہارے نبی کا دماغ کر دیکھو چار بھائی لیتے ہوئے بیدار ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے کوئی پریشانی نہیں کوئی راؤ نہیں کوئی دکھ نہیں اٹھ کے بیٹھ گئے اب وہ دیاتی کہنے لگا تجھے کون بچائے گا مجھے آپ جذبات کے اندر آ گئے معاملہ کیجیے گا تھا معام کی جائے گا آپ نے جلالی انداز انداز فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا پھر فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا پھر فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا جب تیسری بار کا تلوار دام سے زمین پہ گر گئی محمد کریم نے اٹھا لی جب اس کی گردن کے اوپر رکھی فرمایا تجھے کون بچائے گا کہا آپ تو بڑے مضبوط تلوار چلانے والے آپ ہی مجھے بچائے گا مشرق کی کیتا کیسا تھا اور محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کیدا کیسا تھا فرمایا کلمہ پڑھ لے شہادت اللہ کی وادانیت کی میری رسالت کہنے لگا نہیں پڑھتا لیکن ایک وعدہ کرتا اور سن لو یہ وعدہ یہ اگر کافی بھی کر لے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا نہیں قتل کیا وہ وعدہ کیا تھا کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں لڑوں گا اور نہ ہی آپ کے مقابلے میں آنے والے کسی دشمن کی مدد کروں گا نہ آپ کیا لڑوں گا نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کروں گا فرمایا جاؤ تمہاری تمہاری جانگی نہیں ہٹ جا لڑا اس سے جاتا ہے جو تلوار اٹھا کے آئے جو گاؤں اٹھا کے آئے ایسے نہیں کہ سب کوئی قتل کرتے پھر جو ہاتھے چڑھے مار نہیں جو لڑے گا اس سے لڑا جائے گا جو اس طرح کی رائے اختیار کرے گا کہ لڑیں گے نہیں نہ دشمنوں کا ساتھ دیں گے نہ کافروں کا ساتھ دیں گے اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے اللہ علیہ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توقر ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کیا فرمایا یاد نقل جنت قوام اب ادا تو اب آدھی تو اللہ کے جنت میں داخل ہوں گے بہت سارے لوگ کہ جن کے دل پرندے جیسے اس کا معنی یہ ہے اللہ پہ تو کرنے والے پرندوں کا توکل کس میں ہوتا ہے اور کبھی ان کو دیکھا مزدوری کرتے ہوئے کبھی کسی کوے کو دیکھا ہے کہ گاڑی چلا رہا رہو کو مزدوری کر رہا ہو کوئی فا جب صبح بیدار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے خالی کوٹا بالکل اس کے پیٹ کے ساتھ بالکل جڑا ہوتا ہے اس کا اس کی کمل پیٹ ایک ہوتا ہے وہ اللہ پہ تبکل کر کے اڑتا ہے جب واپس آتا ہے تو اس کا رب اس کے پیٹ کو بھر کے بیچتا ہے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوش ہو کے ان کو جنت میں جگہ دے گا وہ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے اگر آج دیہڑی نہ لگی تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے اگر تج سے نکلا بھوکا مر جائے گا اگر تم نے اپنے مسلمانوں بھائیوں کی مدد کی تو بھوکا مر جائے گا نے نوکری چھوڑ دی تو برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کریم کے اندر فرماتے الشیطان یہ شیطان ہے جو تمہیں بھوکا رہنے کے خوف دلواتا ہے شیطان تمہارے دلوں میں بھوکا رہنے کا خوف دلواتا ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقع کا का دیتے تھے اور یہی بات اللہ نے قرآن کریم کے اندر سکھائی ہے है نہیں ہے توکل اللہ کا ہوا حسب ہو کہ جو شخص اللہ پہ توکل کر لیتے اللہ اسے کاپیو یہ اہل قبور سے اکثر میں بات میں کہتا ہوں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہم تمہیں قبر پرستی سے روکتے ہیں کہ بھائی قبر پرستی شرم جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ شرک ہے یہ حرام ہے قبروں کو سیدے کرنا ان سے دعائیں مانگنا اور ان کے ان کے سامنے اپنی نظرانے پیش کرنا ان کے نام کے زبیہ کرنا تو جب بھی ان سے یہ بات ہوتی ہے تو ساتھ ایک بات عرض ضرور کرتا کہ دیکھو ہم تمہیں مخلوق سے نکال کر مخلوق کی طرف نہیں لاتے ہم تمہیں مخلوق سے نکال کر کس کی طرف لاتے ہیں خالق کی طرف یا تو ہم کہیں نا تم اپنے بابوں کو چھوڑ دو ہمارے بابوں کو بدل دو پھر تو تم ناراض ہو جاؤ پھر کہو بھی یہ بات غلط ہے کس نے بابوں سے ہٹا کے ہمارے بابوں پہ لگا دیا ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے بابے چھوڑ دو انبیاء کے در بھی چھوڑ دو ایک اللہ کے در کو تھام لو ان اللہ تعالی جس نے اللہ کے در کو تھام لیا کاسے ہو وہ دنیا میں بھی اسے کافی اور آخرت میں بھی بات تو سیدھی شادی اگر کسی کو سمجھ آ اللہ اکبر کبیرہ تو یہ ہم نے تیسری نشانی اہل حق کی آپ کے سامنے بیان کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ہی کے اختتام کے اوپر کیا فرمایا فرمایا الا اکاہم المو من یہ تین نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہے اہل حق یہ کیا ہے یہ اہل حق ہے جن کی تین نشانیاں بیان ہے اور پھر اسی آیت اس کے آخر میں دوسرا دوسری آئے جو شروع ہوتی ہے جس کے اندر چوتھی نشانی ہے پہلے بیان کی ولزین آ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دوسرے نشانی وہ حاجر ہجرت کرنے والے ہوں اللہ ہو اکبر دنیا میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کی تھی ای کسی کو پتہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ہجرت اللہ کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اللہ کے لیے اپنا عزیز و کارب رشتہ دار ماں باپ سب چھوڑ دی ایک بیوی ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہجرت کرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے جامع ترم میں ادیس آتی تو ہجرت والوں کی باتیں چڑ گئی تو ایک ساتھی نے سوال کیا اللہ کے رسول پرانے کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ فی سبیل اللہ کو سے آ جم و درجات کا حمل کہ وہ لوگ جو ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ایسے لوگوں کا مقام بہت بلند ہے تو یہ کتنا بلند ہوگا یہ ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا کتنا بلند مقام نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپ کے سر پہ ٹوپی تھی آپ نے فرمایا ان کا مقام ان کا مقام بہت بلند ہوگا اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو آپ سر اوپر کرتے گئے حتیہ کہ آپ کے سر کی ٹوپی گر گئی فرمایا اس قدر بلند اس قدر بلند ہو اگر اس کے اندر اللہ ان کو رہائشیں دے گا اللہ ان کو گھر دے گا اتنی بندیوں کے اوپر جنر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہجرت کرتا ہے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صابر نے سوال کہ اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں کہ اس کے بعد اللہ میری نجات کر دے فرمایا تو ہجرت کر لے اس سے بڑا عمل دنیا میں کوئی نہیں اللہ اکبر کبھی اللہ کے رسول ہمیشہ دو کیٹیگری بناتے تھے دو حصے بناتے تھے ایک مسلمان جو رہائش رکھتے تھے نماز روزہ حج زکات اور یہ معاملات کرتے تھے اور ایک مسلمان جو سرحدوں پہ ہمیشہ رہتے تھے جہاد جہاد اور کتاب کے لیے علاقے فتح کرنے کے لیے نکلے رہتے تھے اللہ کے رسول ہمیشہ ان کو ہمیشہ ان کو ترجیح دیتے تھے کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے کئی کئی سال جہاد فیصدی اللہ کے لیے نکل جاتے تھے اور آج مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو عدایت دے مولویوں کو یہ جہاد والے سارے قصے صحابہ کے تبلیغ پہ بھیڑ گئے ہو کمال ہو گئے واللہ ہی کمال ہو گئے ہم نے کب روکا کہ دعوت اس تبلیغ کا کام نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن صحابہ کی وہ قربانیاں جو انہیں جہاد کے نظاموں میں دی تمہیں کس نے کیا دیا کہ تم ان کو تبلیغ میں لاؤ وہ تلوار چلائے تم کو زبان چلاتے تھے اب سو صحابہ پہ جھوٹ بولنے والوں صحابہ پہ جھوٹ باندھنے والوں شرم آنی چاہیے شرم چاہیے اور یاد رکھو یہ بات میں کیا کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی صحابہ کی توہین کی اللہ اس کو دنیا میں رجوع کر دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دلیل کر دیتا ہے یہ میڈیا کے اوپر ایک بہت نام بار نام نامور قسم کا دو نمبر ڈاکٹر آتا تھا جس کا نام امریا کا تھا بڑا نام تھا اس کا بڑا نام تھا لوگ اس کو کالے کر کر کے دعائیں ڈواتے تھے کہ ہمارے لیے دعائیں با ایک وقت آیا اس نے شیعوں کی مجلس پٹائیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالم کو برا بھلا کا سی اللہ میرے ماویہ رضی اللہ تعالم کو برا بھلا کا میرے رب نے ایسا دلیل کیا کہ وہی لوگ جو دعائیں منگوا رہے تھے وہ فون کر کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں حکومت سے لوگوں سے کہ اس ڈاکٹر کو الٹا لٹکا کر اس کی کھار اتاری جائے اس کو قتل کیا جائے وہی لوگ جو دعائیں منگوا رہے تھے وہی وہ لوگ آج لانتے کر رہے ہیں اور یہ ملہ یہ تبلیغی ملہ اس بات کو نہ بھولیں کہ جو بھی محمد کے صحابہ کا گزتاب ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں زلیل کر دیتا ہے اللہ سے معافی مانگی اللہ اکبر کبیرہ تو یہ ہجرت کرنا یہ اہل حقہ کی چوتھی نشانی ہے اور پانچویں نشانی وجاہدو کی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ ہو اکبر کبیرا اللہ کے لیے جہاد کرنے والے ہوں گے شریعت کے غلبے کے لیے اپنی جانیں دینے والے ہوں گے شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے مال اٹھانے والے ہوں گے اور میرے بھائی دس روپئے بیس روپئے مسجد میں چندہ دے کے حق ادا نہیں ہوگا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت آگے پڑھ چکا ہے آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر عاطیہ صدیقی کے اوپر لکھی ہے عمر خان نانی ایک رائٹر میں اس نے ولہ ولہ رلا دیا کہ ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم بڑے اطمینان سے ہیں اور یہ اطمینان کیوں ہے آخر یہ سرحدوں کی وجہ سے ہے کہ آج عرب نہیں سڑپتا یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور پاکستان نہیں سڑپتا کہ یہ فاطمہ فلسطین کی بیٹی ہے یہ سرحدوں نے ہمیں دور کر دیا وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو دو ہزار تین کے اندر اپریل کے مہینے میں جب اسے ارسٹ کیا گیا دو سال بعد اس کی اطلاع آئی کہ یہ افغانستان کے اندر قید ہے وہاں سے نکال کے اس کو امریکہ لے جایا گیا اور وہاں جا کے اس کے کپڑے اٹھا دیے گئے بالکل اس کو پلان کر کے اس کو ایک کھلے لاکر کے اندر پھینک دیا گیا اس کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی اسے حیا آ گئی وہ کاٹیا اور اس کو حیا آ گئی اس نے اپنا کمبل اتار کے اس ڈاکٹر آفیا کے اوپر گرا دیا اور اپنے ہاتھ سیدھے کر کے کہنے لگی امریکی اللہ سے ڈر جاؤ جس رب کو تم مانتے ہو جو تم اسی کو مانتے رہو لیکن اس سے ڈر جاؤ تم بھی عیسائی ہو میں بھی عیسائی ہو یہ مسلم ہے یہ بیٹی ہے کسی کی تمہیں حیا نہیں آتی اس کے کمبل کو کھینچ کے پھینک دیا گیا اس کے بعد اس کو ایک اندھیری کوٹڑی میں ڈال کے بے بار اس کے پاؤں میں دس قرآن کے نسخے گرا دیے گئے اور کہا گیا اس قرآن کے نسخوں کے اوپر چل نہیں تو تجھے مارا جائے گا اللہ اکبر ارے استقامت کا وہ پاس وہ مسلمانوں کی بہن وہ ہم سب کی بہن وہ مسلمانوں کی عزت وہ پاکستانیوں کی عزت وہ سوریا والوں کی عزت وہ فلسطین کی عزت وہ افغانستان کی عزت وہ بوسیا کی عزت وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت سدان میں اسلامی ممالک کی عزت اس نے ایک للکا للکاری اس نے کہا دال مو اور دو یہ یاد رکھو مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن قرآن کی خوشبو میں محسوس کر رہی ہوں میں آپ میں اس قرآن کے اوپر نہیں چلوں گی مجھے مارنا ہے مار ڈالو مجھے کاٹنا ہے کاٹ ڈالو حتیٰ کے ان زالوں نے مجبور کیا لیکن ڈاکٹر آف صدیقی نے انکار کر دیا اٹھا کے لو کر کے باہر لائے گیا اور بٹ مار مار کے گن کے بٹ مار مار کے اس ہاتھ یا صدیقی کی کمر کو دعا کر دیا گیا اٹھا کر کے ڈال کے پیشی کے لیے لے گئے جب جب جاتا ہے کمرے عدالت میں سارے کھڑے ہو گئے لیکن ڈاکٹر آپیہ صدیقی سار گرا کے پڑی ہوئی ہے جب کہا گیا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی کہا یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ہے نام اس کا ڈاکٹر آپیہ صدیقی ہے مسلمانوں کی یہ اولاد ہے کراچی سے یہ اٹھائی گئی اٹھوانے والے بھی اپنے نام اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگواتے ہیں اور یہ اٹھوا کے تمہارے پاس آ گئی کہا یہ کڑی کیوں نہیں ہوتی یہ کھڑی اس لیے نہیں ہوتی اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کمرے عدالت میں بیٹھی ہوئی ایک صاحبیہ نے لکھا اس نے اپنے انٹرویو کے اوپر لکھا کہتی کی اللہ کی قسم میں جو اس بات پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اپنے امریکی ہونے پہ رو رہی ہوں بڑی شرمندہ ہوں کہ اگر امریکہ میں کوئی بلی کو قتل کر دے اسے سزائے موت کے آڈر جاری کر دے اگر کوئی کتا زخمی ہو جائے اس کو مرم پٹی کر دی جائے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی ارے مسلمان ہی صحیح ایک انسان تو تھی اس کا خون رہا تھا کمرے عدالت میں کسی نے برم پٹی تک نہیں معاملہ بہت آگے چلا گیا میرے بھائی یہ چند نماز اور موافل کی بات نہیں رہی اب مسئلہ دنیا کے آل میں کے ساتھ ٹکرانے کا ہے ان کو گرانے کا ہے ان کو بچ پاس کرنے کا ہے اب اس میں کب بچے ہیں. کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ نہیں تو یاد رکھو کل قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کریں گے کہ میں محمد تو ایک بیٹی کے لیے مدینے کے سارے جوودیوں کو نکال باہر کروں اور تم نے ساری اماد ستانوے ممالک سوا چار ارب کے قبیب کے رہی تمہاری آبادی تم نے ایک مسلمان میری بیٹی میری ڈاکٹر آپیہ صدیقی بیٹی کے لیے تم نے کچھ نہ کیا اللہ اکبر کبیرا تو یہ پانچویں نشانی میرے بھائی وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر جہاد کی ضرورت ہے پوری دنیا میں ایک انچ پر اللہ کی حاکمیت نہیں اللہ کی حکومت نہیں کھڑے ہو جائیے اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو روشن کر دیجیے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کتاب التوحید کے اندر آتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجل و کا چلو و وہ ریاء شجا کا چلو اللہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ لڑتا ہے حمیت کے لیے وہ لڑتا ہے شجاعت کے لیے وہ لڑتا ہے ریاکاری کے لیے کیا یہ سارے سبیل اللہ میں آتے ہیں فی سبیل اللہ میں آتے ہیں نبی علیہ السلام کرے ہو گئے فرمایا نہیں نہیں فی سبیل اللہ کی تعریف سن لو فرمایا من فادل علیہ علیہ. فی سبیل اللہ جو تو لڑا اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے اللہ کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے جو اس لیے لڑا تھا فی سب اللہ یہ شخص اللہ کے لیے لڑ رہا اور نبی علیہ السلام تو بہت زیادہ محبت تھی جا پھر سے سات بیٹیاں تھیں اس کی اللہ کی حبت. لیکن بھیج دیا کہ نہیں تو جا اللہ کی قسم زائد سے بڑی محبت تھی نبی علیہ سے امیر ہم سے بڑی محبت تھی لیکن اور میدان گواہ اللہ چیز اور میدان گواہ امیر ہمارا کٹ گئے اس سال زید کٹ گئے جافے کٹ گئے عبداللہ بن روا کٹ گئے محمد مدینہ میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ لوگوں جا شہید کر دیا گیا لوگوں زید شہید کر دیا گیا لوگوں عبداللہ بن جو شہید کر دیا گیا لوگ آپ کا اسلام کا جھنڈا اب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے آپ میں آ گیا ہے اللہ نے اس کے آپ پہ نصرت رکھ لی ہے اور پاکستان کے مسلمانوں آج ضرورت ہے خالد ابن ولید کی آج ضرورت ہے محمد بن ان کی, ارے ان کالی کی طرف نہ دیکھو ان کی طرف نہ دیکھو ارے واللائی, یہ تمہارے کسی کام کے نہیں تمہارے قرآن کو نہیں بچائیں گے تمہارے محمد کے فرمان کو نہیں بچائیں گے اللہ کی آخمیت کو نہیں بچائیں گے یہ سارے کے سارے اپنے خطوں کے اپنے خطوں کے پی دن لٹتا ہے لٹ جائے ان کو کوئی سروکار نہیں مسلمان مرتے ہیں مر جائے ان کو کوئی سروکار نہیں یہ جی تو چاہتے ہیں ہم خطے کی پوجا کریں بلا ہی وہ خطہ وہ مکہ اور بیت اللہ سے بڑھ کے عزیز نہیں ہو سکتا جس کو محمد چھوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا لیکن تیرے یہ باسی رہنے نہیں دیتے یہاں اللہ کا حکم غالب کرنے نہیں دیتے نبی علیہ اسلام ہجرت کر گئے مدینہ طیبہ کی طرح اور مل کر کے وہ نظام وہ قانون اور وہ آخمیت لائے پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی سورج تلوم ہوتا تھا وہاں پہ لا لا اللہ کا جھنڈا مسب ہو چکا اللہ اکبر کبیرہ یہ پانچویں نشانی تھی اور چھٹی اور آخری نشانی چھٹی اور ساتویں یہ دونوں میں مختصر بیان کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہے ولدین آؤں نہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ پناہ دینے والے ہوں مسلمانوں کو پناہ دینے والے ہیں. وہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے واللہ وہ گواہ ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کتاب گواہ ہے پرویز مشرف نے لکھا تھا کہتا ہے, میں نے ایک ہزار کے قریب مجاہدین گرفتار کر کے ڈالر کے عبد بیچے وہ بکتے رہے ہم اپنے کاروباروں میں لگے رہے وہ بکتے رہے ہم جمے پڑھاتے رہے وہ بکتے رہے ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہ ہو آپ کے ملتان میں بکے آپ کے لاہور میں بکے معصوم بچے اللہ کی قسم معصوم بچے بکے اور ظالموں نے یہاں سے خرید کے امریکہ میں جا کے سیل کر دی کہ ملے گی مائیں بکی جوان بہن اللہ کی قسم اس ملتان سے بکے گئی اگر ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں تم خلاف ہو جائے ہمیں دکھ اس بات کہہ کہ وہ مسلمان مائیں بیچی گئی امریکیوں کو ڈاروں کے وقت بیچی گئی کوئی دار ڈارو اللہ کی قسم موت تو آ ہے انشاءاللہ شاء جب بھی آئے ہم تو یہ کہتے ہیں ای ایمان کی صفوں میں آئے ای حق کے ساتھ آئے ورنہ بعد کوئی نہیں ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی دشمنی اس وجہ سے پڑ گئی کہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا مسلمانوں کو ڈاڑوں کے وقت دی وعافر ضوعنا بحمده إن الحمد لله إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره یہ چھٹی نشانی و نسا روح کے وہ پناہ دینے والے ہوں گے اور اہل ایمان کی اسلام کی مدد کرنے والے ہوں گے وہ مال لگاتے ہوں گے جانے لگاتے ہوں گے اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الاحم علم حق حقا یہ سچے مسلمان ہیں اہل حق کی یہ نشانیاں ہیں جو بھی ان میں ہوگا ان کو اللہ کیا دے گا اللہ مغفرہ ان کو اللہ ان کی بخشش بھی کرے گا وہ رزق کریم اور کریم رزق یعنی جنت بھی اللہ اس کو عطا کرے گا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی صفوں میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کی صفوں میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دی اپنے دین کی خدمت کرنے کی موقع دے اللہ تعالیٰ ہمیں